چاند کے ذریعے سے یہ دن کی گنتی ہوتی ہے یعنی مہینے جو ہیں وہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں اور سال جو گزرتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے گزر رہا ہوتا ہے ٹھیک اور یہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس کو ایک پورے ایک مربوط نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو جو جانتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اب دیکھیں اس کو آواز لو ہے یا ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ولزی وزی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں وہ چل رہا ہے اور اللہ وہی ہے جال الشمس جس نے سورج کو سرابہ روشنی بنایا ضیا آپ نام سنا ہوگا ضیاء الدین نام رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ضیاء سے مراد کیا ہے سرابہ روشنی ولزی اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا ولکم را نورا اور چاند کو سراپا نور چاند کو سراپا نور بنایا وقت دراہ منازلہ وقت دراہ منازلہ اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں وقت دراہ منازلہ اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں یعنی یہ منزلیں مقرر کرنے کا مطلب ہے یہ ایک اپنی اس پہ چلتے جاتے ہیں منزل کے مطابق چلتے جائیں گے تاکہ اس کا فائدہ کیا ہے لیتا لموں تاکہ تم لیتا لموں اد سینا والحساب تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو لتا لمو سنین سنین سال کی جمع ٹھیک ہے اور جو اول حساب یہاں سے مہاراج ہے مہینوں کا حساب تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو ما خلا ق اللہ کا اللہ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا ما خلک اللہ ذالک اللہ بالحق ٹھیک ہے اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیات اللہ تعالی کھول کھول کر یوفصل الیات وہ اللہ کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے کن لوگوں کے لیے لیکو من ایسی قوم کے لیے لمون جو سمجھ رکھتے ہیں یہ تو میں نے ایک ترجمہ کیا اب اس کو سمجھے گا سورج اور چاند کا جو نظام بنایا خلاصے میں جب میں نے سورج یونس کا خلاصہ بیان کیا تھا تو آپ کے سامنے میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالی اپنی توحید کے متعلق ان آفاقی نشانیوں سے بھی بتائیں گے کہ بھئی غور تو کرو آسمانوں میں غور کرو زمین کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بنایا اس زمین کو بنایا سورج اور چاند کو بنایا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو چلا بنا رہی ہے اور چلا رہی ہے اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ بڑے ایک آرڈر کے ساتھ چل رہا ہے ایسا نہیں کہ بالکل بے ہنگم سا ہو کہ کبھی فرق آ جائے جس طریقے سے چلتا ہے تو مکمل اپنے نظام کے ساتھ چل رہا ہے تو کبھی ان چیزوں میں غور تو کرو تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سورج کو بھی تم روزانہ دیکھتے ہو اور چاند بھی تقریباً تمہیں روزانہ نظر آتا ہے کبھی اس کو بھی تو دیکھو کہ سورج کیا ہے سراپا روشنی ہے اور جو چاند ہے وہ سراپا نور ہے تو یہ ایک یہ بھی وہ ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں کہ سورج جب گزرتا جاتا ہے سورج پورا ہوتا ہے تو اس سے سال کا حساب پتہ چلتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہم وہ کرتے ہیں آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے اخباروں کے اندر بھی آتا رہتا ہے کہ جی وہ آ, آ, کہتے ہیں اسٹارس کے حوالے سے کہ جی بارہ وہ کر لیتے ہیں جی اسٹارس ہیں تمہارا کون ہے جی ٹورس ہے پائسز ہے اس کو برج کہا جاتا ہے برج اسی طریقے سے پہلے زمانے کے لوگوں نے وہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ جو جی مختلف Stars کا ایک گروپ بن جاتا ہے موسٹلی اسٹارس کا ایک گروپ تو کوئی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا کوئی مچھلی کی شکل بن رہی ہے تو جب اسٹارس مل کے مچھلی بن رہے ہیں تو وہ پائسز کا وہ نام دیتا ہے کہ یہ پائسز ہے اس طرح اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کسی بیل کی شکل بن رہی ہے تو اس کو ٹورس کا نام دے دیا دو جوڑواں بہنیں اگر کوئی اس طرح کی شکل اسٹاروں کو ملانے سے بن رہی ہیں تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا برج اور یہ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ سورج وہ گھومتا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے اندر سورج ایک برج میں ہوتا ہے ہر مہینے میں سورج ایک برج میں ہوتا ہے تو اس طریقے سے پورا جب واپس اپنے اس دوبارہ برج میں آ جاتا ہے تو ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو گویا سورج کے ذریعے سے سال کا حساب ہوتا ہے اور چاند کے ذریعے سے دنوں کا حساب ہوتا ہے مہینوں کا حساب چلتا ہے کہ بھائی ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے سورج کے حساب سے مہینے کا نہیں پتا چلتا لیکن چاند کے حساب سے مہینے کا پتہ چل جاتا ہے بھئی ابھی یہ محرم ہے سفر ہے ربیع الاول ہے تو یہ چاند کے طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کد درہ یعنی مقرر کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ مقرر کرنے کس میں ہوگا تو یہ پوری کی پوری اس کے لیے یہاں پہ ایک تھوڑی بہت آپ تفاصیر اگر دیکھیں گے تو تھوڑی سی بحث کی جاتی ہے کہ سورج کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے ضیا ہے اور چاند کے لیے استعمال کیا گیا نور کا لفظ تو آسان سا ایک ہی بس مطلب اس کا یاد کر لیں کہ ضیا وہ روشنی ہے کہ جو کسی اور روشنی کی محتاج نہ ہو جو کسی کی محتاج نہ ہو وہ کیا ہے ضیا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سورج کی یہ جو روشنی ہے یہ اپنی روشنی ہے اس کے اندر ہائیڈروجن بامبس پھٹ رہے ہیں سورج کے اندر کتنے ہی ٹنوں کے حساب سے ایسے کہ جیسے کہ ہائیڈروجن بامبس پھٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک سیکنڈ کے اندر اور کتنے لاکھ سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے تو سورج کے اندر ہائیڈروجن بامبس جو ہوتے ہیں وہ رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہائیڈروجن بامب میں کیا ہوتا ہے کہ دو ہائیڈروجنس ملتے ہیں اور اس سے ایک ہیلیم بنتے ہیں ہیلم ہائیڈروجن سے ہیلیم بنتا ہے تو جب وہ ہائڈروجن سے ہیلیم بنتا ہے تو اس سے بہت زیادہ انرجی نکلتی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ سائنس کا جو لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ جی ہائیڈروجن بامبس ہائیڈروجن جب دو ہائیڈروجن کو ملایا جائے تو ہیلیم بنتی ہے اور ہیلیم بننے کے اندر اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے تو سورج کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ ہر وقت وہ ہائیڈروجن بامبس پھٹ رہے ہیں ہر وقت ہائیڈروجن بام پھٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ روشنی نکلتی ہے روشنی ہے. آ, آ, یعنی وہ ایک آگ سی ہوتی ہے. گرمی ہے تو وہ روشنی جو کسی سے بھی مستفاد نہ ہو یعنی کسی سے وہ روشنی نہ آئے اس کی اپنی روشنی اس کو کیا دیتا ہے؟ زیا اور نور وہ روشنی ہے کہ جو کسی سے روشنی حاصل کر کے ریفلیکٹ کرے چاند کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں چاند کیا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور چاند اس روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ریفلیکٹ کرنے نظر آتا ہے کہ جی آج پہلے دن کا چاند آج دوسرے دن کا چاند آج تیسرے دن کا چاند اور چاند کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہر وقت چاند کا آدھا روشن ہے اور چاند کا آدھا تاریخ ہے ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ چاند کا آدھا روشن ہوگا اور آدھا تاریخ ہوگا لیکن ہمارے سامنے جس طرح طریقے سے کیونکہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا بھی ہے تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کبھی ایک پہلے دن کا چاند نظر آئے گا پھر دوسرے دن کا پھر تیسرے دن کا پھر چوتھے دن کا اور پھر جب اس وقت کہتے ہیں کہ بدر آ گیا بدر چودویں کا چاند اس وقت کہا جاتا ہے اس وقت جو چاند کا پورا روشن حصہ ہوتا ہے وہ ہماری طرف ہوتا ہے اور چاند کا جو تاریخ حصہ ہوتا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چاند کا جو اپوزٹ حصہ ہوگا وہ بالکل کیا ہوگا جو تاریخ ہوگا وہ بالکل پیچھے ہوگا اور چاند کے اوپر جو ٹیمپریچر ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ فرق آتے ہیں جس پہ روشنی پڑ رہی ہے اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پہ رہ نہیں سکتا اور جس جگہ پہ روشنی نہیں پڑ رہی اس کا ٹیمپریچر اتنا کم ہے کہ وہاں پہ سردی کی وجہ سے آدمی نہیں رہ سکتا چاند کے بارے میں جیسا ہمیں ہے کہ جی چاند کے اوپر کوئی ہَا وغیرہ نہیں ہے تو ہوا جب نہیں ہے تو وہاں پر ایسا روشنی بھی ایسا نظر نہیں آتی ہے تو بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیاہ وہ روشنی ہے کہ جس کی اپنی روشنی ہو ٹھیک ہے سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے اس میں ہائیڈروجن بومب پھٹ رہے ہیں اور چاند کی روشنی کیا ہے کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے چاند پہلی کا دوسری کا تیسری کا اس طرح کرتے کرتے کرتے کبھی وہ پورا ہوتا ہے پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم مہینوں کی یعنی گنتی گن رہے ہوتے ہیں آج دوسرا تیسرا دن چوتھا دن پانچواں دن ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ چل رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پورا کا پورا میں صرف ایک ترجمہ دوبارہ وہ کر دیتا ہوں کہ اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا ٹھیک ہے وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسے یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو نا اس چاند سورج کے نظام کو دیکھو کیسا یہ نظام چل رہا ہے جو اللہ تعالی ایسے نظام کو چلانے والا ہے ٹھیک ہے تو مزدی. وہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم و شان یعنی وہ اللہ تعالیٰ خود کتنا عظیم و شان ہے ٹھیک ہے اور اس ساتھ اس سارے نظام میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی بھی نہیں وہ اکیلا ہے سارے نظام کو چلانے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کائنات اس اللہ تعالی کی توحید کی گواہی دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے اگر اس کے بعد ابدی زندگی نہ ہو اور اس کے بعد ابدی زندگی نہ ہو تو پھر کیسے حساب کتاب ملے گا یعنی جس آدمی نے نیکی کی ہے اس کو جزاک کیسے ملے گی اور جس نے برائی کی ہے اس کو اس کا انجام کیسے پتا چلے گا تو گویا اللہ تعالی یہاں سے یہ بتا دیا کہ توحید کے متعلق بھی بتا دیا اور اس سے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جو یہ پیدا کیا ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا یہاں سے آخرت کی ضرورت کو بھی بتا دیا آخرت کی ضرورت میں نے بتایا تھا تین مضامین کو یاد رکھنا ہے توحید رسالت آخرت توحید رسالت آخرت یہ اس کے اندر اتنی سی بات چلی آگے بھی وہی نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار غور کرنے کو کہنے کہ دیکھو غور کرو غور کرو ان فی اختلاف اللیلی و النہارے انہا انا کا مطلب ہے کہ یعنی بے شک کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے نا یا حقیقت کے معنی میں یا بے شک کے معنی میں ٹھیک ہے اختلاف لیل اختلاف کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہونا اختلاف ہونا لیل رات کو کہتے ہیں اور نہار کہتے ہیں دن کو ٹھیک ہے اور یہ سارا کا سارا پھر آگے خلق کا لاء خلا کا مطلب پیدا کرنا ٹھیک ہے سماوات, سماوات سے مراد آسمان والرض سے مراد زمین ٹھیک ہے آیات آیات سے مراد ہے نشانی ٹھیک ہے نا آیت کسی کہتے ہیں آیت کہتے ہیں نشانی کو تو آیات اس کی جمع ہے آیت کی ٹھیک ہے لکو قوم کے لیے یتکون جو تقوی اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ٹھیک ہے یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اب آتے ہیں بہ محاورہ ترجمہ کی طرف ہیں اِن حقیقت یہ ہے کہ دن رات کے آگے پیچھے آنے میں دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے یعنی دن اور رات کے پیچھے آنے جانے میں وما خلا قلع سماوات ورس اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے لیاتن لیاتی اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کون لوگ نا یعنی لکھاؤنٹ ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یا تکون جن کے دل میں خدا کا خوف ہو جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس نظام کو دیکھ کے ہی وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ نظام چل رہا ہے دن اور رات کیسے ہوتا ہے یعنی کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ رات آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے کہ آج آنا تو ٹائم جو تھا جیسے کہ اگر میں آج کہوں کہ جی لاہور کے اندر آج سورج غروب ہونا ہے ہمارا ٹائم تھا سورج غروب ہونے کا چھ بج کر تیئس منٹ پر تو ایسا نہیں ہوگا کہ سورج چھ بج کر جو ہے وہ بیس منٹ پہ غروب ہو جائے نہیں نظام پورا کا پورا چل رہا ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے چھ پہ ہے تو چھ تیئیس پہ غروب ہوگا ادھر ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد تو پورا کا پورا اللہ نظام چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ تو تھا متقین لوگوں کے لیے اب دوسرے لوگوں کا بھی ذکر ہوگا ٹھیک ہے دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ ہدئی نہ ہم نے دو راستے دکھا دیے اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا برائی کا راستہ بھی دکھا دیا کہ چاہو تو اچھائی کی طرف جاؤ چاہے تو برائی کی طرف جاؤ تو اللہ کام یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر اچھ... اچھوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر بروں کا ذکر بھی کرتے ہیں جہاں پر جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر جہنم کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ انسان خود اپنے فیصلہ خود کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے ساتھ ساتھ دونوں کا ذکر چلتا ہے آپ دیکھیں گے اکثر قرآن پاک میں ایسا ہی چل رہا ہوگا جہنویوں کا ذکر ہوگا تو جنتوں کا ذکر بھی ہوگا جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو جہنوں کا ذکر بھی چل رہا ہوگا تو دیکھیں اب یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دو گروہ میں نے کل بتایا تھے کہ دو گروہ بن جاتے ہیں تو ایک گروہ کا ذکر آ گیا جو ان نشانیوں سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرا گروہ ہے جو ان سے سبق حاصل نہیں کرے گا اس کا کیا ہوگا کہتے ہیں ان الزین ٹھیک ان م... کا معنی بے شک کے مانا ہوتے الینا یعنی وہ لوگ ٹھیک ہے لا یارجنا لا يرجونا جو امید نہیں رکھتے ٹھیک ہے نا لا یارجونا جو امید نہیں رکھتے لکھا آنا لکھا آنا, لکا آنا، لکا کہتے ہیں ملاقات کو ٹھیک ہے نا آنا ہماری ملاقات ٹھیک ہے وہ کا معنی ہے کہ وہ راضی ہو ہوگے وہ راضی ہوگے بالحیات دنیا دنیا کی زندگی حیات سے مراد ہے زندگی اور دنیا سے مراد دنیا ٹھیک ہے وطم انو بہا وطمانو سے مراد اطمینان یعنی وہ مطمئن ہوگا وطم انو اطمانہ ٹھیک ہے نا اتمانہ جو آئے گا اطمانہ اطمانہ اطمانو تو یہ کیا آ جائے گا کہ وہ اس پر مطمئن ہوگے ٹھیک ہے نا پھر آ جائے گا ول لذیل یعنی هم آیاتنا آیات سے مراد نشانیاں غافل سے مراد ہے کہ غافل ہونے والے یعنی غافل ہیں ترجمہ دیکھیے ان پہ حقیقت یہ ہے یعنی بے شک کہ وہ لوگ لا لقاءنا کہ جو لوگ ہم سے آخرت میں عام ملنے کی توقع نہیں رکھتے لا ارجن لقاءنا کہ جو ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ورزو بالحیات بال حیات دنیا اور دنی دنیوی زندگی میں مگن ہو گے مگن ہو گئے یعنی رضو یعنی مگن ہو گے راضی ہو گئے وطم انو اور اسی پر مطمئن ہو گے ہیں ٹھیک ہے ہیں و لذی نم انیات غ اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ٹھیک ہے یا اب یہ بتایا کہ یہ لوگ اب ان کا کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ ان کا حکم بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی جن کے اندر ایک تو ہماری ملاقات جو ہم, ہماری ملاق, ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے دنیا کی زندگی پر دنیا کی زندگی میں مگن ہیں مطمئن ہوگے اور ہماری آیات سے غافل ہیں اب ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے الا منار الا ٹھیک ہے نا الا اس میں اشارہ ٹھیک ہے نا یعنی کی ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں نا دوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ماں واہ ماں کا مطلب ہے کہ ان کا ٹھکانہ ماں کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانے کے ہم سے مراد ہے ان کا ٹھکانہ ٹھیک ہے نار سے مراد آگ ہے ٹھیک ہے بیما کانوں سے مراد ہے کہ جیسا وہ یعنی بیمہ کانو یکسی بون یکسیبون کا معنی ہے کہ جیسا وہ کمائی کرتے تھے کسب, سیبون, کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا یا یعنی جو کچھ کیا انہوں نے تو ترجمہ دیکھیے الامنار ٹھیک ہے ان کا ٹھکانا ان کا ٹھکانا کیا ہے جہنم ہے انار ان کا ٹھکان ہنم ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم تو نہیں کریں گے تو, تو کیوں جہنم کیوں ہے بیما کانو بون ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ان, ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانا جہنم ہے ٹھیک ہے تو یہ سبون سے مراد ہے کہ بیما قانون بیما سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں یہ ظلم نہیں کر رہے ہم ان کا ٹھکانا جہنم ان کو ویسے نہیں مل رہا بلکہ ان کے اپنے جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا تو یہ ایک انچ کے بارے میں بتا دیا گیا یہ تو یہ دیکھیں یہ جہنویوں کا ذکر ہو گیا اوپر جنتیوں کا ذکر کی تھی کہ یعنی وہ لوگ وہ گرو جو کہ غور کرتا ہے آسمان و زمین میں غور کرتا ہے ان کا حکم نہیں بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کا حکم بتانے والے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو جنتیوں میں نے دیکھا آپ دیکھیے گا قرآن پاک کو پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں جہنویوں کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے آس پاس کہیں دیکھیں گے اگلی آیات میں جائیں گے جنتی کا ذکر آ رہا ہوگا جنت کا ذکر آ رہا ہے جہنم کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کیا کر رہے ہیں یہ جو تھا نا وہ ہم نے دو راستے دکھا دیے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا انتظام کیا کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ تقریباً لے کے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک آدمی جو غور کرنے والا ہے جب وہ پڑھتا ہے نا تو وہ فوراً سمجھ جائے بعض چیزیں کمپیرزن کرنے سے آسان ہو جایا کرتی ہیں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا اس کا مجھے کیا ملے گا اور اگر میں نے برا کام کیا تو پھر مجھے کیا ملے گا تو ایسے ہی سارا کا سارا چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب آگے آگے ان نزینہ ان انہ سے مراد ہوئی انہ اس کو ہم جو نحوی زبان اس کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل فیل ٹھیک ہے ترجمہ آپ یاد رکھیں بے کے اندر نا اپ کے نے جب پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا بیما کانوں کا مطلب یہ اصل میں یہ افال ناقصہ میں سے ہے نا کانوں کے اندر ٹھیک ہے نا کانوں یک سبون کہ انہوں نے جو کچھ کانو یک سبن جو کچھ وہ کرتے رہے کانوں سے یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب صرف میں جائیں گے نا کانا کے ساتھ جب یہ مظاہرے کا سیگا لگے گا کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ یک سبن یہ جو مظاہرے کا سیگا ہے تو کانا مظاہرے کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے ابھی میں اس کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کانا خالی خود مانا کچھ نہیں دے گا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے تو پھر یہ مانا دے گا اپنے ٹھیک ہے اس لیے میں ابھی یہ اس کو میں نے چھوڑ دیا میں نے خود چھوڑا اس چیز کو کانا اکیلا کوئی مانا نہیں دیتا یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملے گا پھر یہ مانا دے گا ٹھیک ہے اس لیے اس کو چھوڑا گیا اب دیکھیے اننا سے مراد وہی بے شک کے معنی آتے ہیں ٹھیک ہے کے معنی حقیقت ہے یا بے شک یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللزینہ سے مراد وہ لوگ یا جو لوگ ترجمے میں اللزینہ کا لفظ آئے نا تو یوں ہوتا ہے وہ لوگ یا یوں کہتے ہیں جو لوگ ٹھیک ہے مطلب ہم یوں کہتے ہیں نا جو لوگ آگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے تو یعنی جو لوگ آگے ہیں تو یہ اس طریقے سے اس ترجمے میں بھی آئے گا تو آگے عامو سے مراد ہے ایمان لائے وہ امیر صالحات عامل کا مطلب ہے عمل کیے الصالحات سے مراد ہے نیکیاں ٹھیک ہے صالحات سے مراد کیا ہے نیک عمل یعنی نیکیاں ٹھیک ہے یاد یہدی کا مطلب ہے کہ ان کو دکھ یعنی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ یا ان کو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی ہدایت دیں گے ہدایت سے سے مراد کیا ہے ہدایت کے دو معنی آتے ہیں یہ بھی ان آپ سمجھیے گا ہدایت کے دو معنی آتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ راستہ دکھانے کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے راستہ دکھانے کے معنی ہوتے ہیں ہدایت کے اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس بندے کو ساتھ ہی پکڑ کر اس جگہ تک پہنچا دیا جائے ٹھیک ہے تو ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں کہ ایک یہ صرف راستہ کا بتا دیا جائے کہ دکھا دیا جائے کہ دیکھو اس وہ جگہ نظر تمہیں آ رہی ہے تو میں وہاں پہ جانا ہے تو ہدایت کا یہ بھی معنی آتا ہے اور ایک ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی کی انگلی پکڑوں اور ساتھ ساتھ لے کے جا کر اس جگہ تک پہنچا دوں تو یاد دی کا مطلب ہے ہدایت رب کا مطلب ہے کہ ان کے رب رب سے مراد ہوئی ہے بھی ایمان ان کے ایمان کے سبب سے ٹھیک ہے تجری تجری کا مطلب ہے کہ چلنا تجری ٹھیک ہے نا جرا یجری یعنی اس سے آئے گا تجری تجری کا معنی ہے چلنے کے معنی آئیں گے ٹھیک ہے تاہتہم ان کے نیچے تاہتہم تاہتہم الہار انہار سے مراد ہے نہریں نہر کی جمع انہار ٹھیک ہے نا پھر جناتی جنات سے مراد کیا ہوں گے جنت کہتے ہیں باغ کو یاد رکھے گا جنت جس کیا ہوتا ہے باغ تو جنات اس کی جمع ہے جنت کی جمع کیا ہے جنات با یعنی باغات ٹھیک ہے نعیم سے مراد کے نعمتیں ٹھیک ہے نعم سے مرادیں نعمتیں یہ ساری کی ساری اب دیکھیے اس کو ترجمہ دیکھیے ان بے شک کے وہ لوگ آ جو ایمان لائے وہ امل الصالحات اور انہوں نے نیک ٹھیک ہے نیک اعمال کیے اب کیا ہوگا ان کے ساتھ ٹھیک ہے یا دیم ہم بی ایمان یا دیم ہم بی تو ان کے ایمان کی وجہ سے بی ایمان کا ترجمہ کیا کروں گا ان کے ایمان کی وجہ سے ٹھیک ہے یا ربہم ان کا پروردکار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا یہدی دی کا میں نے بتایا نا پہنچا دینا ہدایت کی دو معنی میں نے آپ کے سامنے کیے کیا ایک ہے کہ راستہ دکھا دینا کا معنى, ہدایت کے معنی اور ایک ہے کہ پکڑ کر اس جگہ تک لے جانا تو یہاں پہ کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا پروردگار یادی ہم اور ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا گویا کہ پکڑ کے لے جائے گا کہاں تک کہ کیا ہوگا کون سی منزل من تحتہم تحتہم الانہار کہ ان کے نیچ کیا ہوں گی تجریم تہ الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں تجری کا مطلب ہے بہتی ہوں گی منتا تیل انہار کے ان کے نیچے پی جنات تعیم نعمت سے بھرے باغات میں نیمت نعمتوں سے بھرے باغات میں اللہ لے جائے گا ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جیسے آپ بالکنی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو جب بالکنی پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں نیچے سے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی ایکسپیرینس کیا یا نہیں کیا کیونکہ میں جس جگہ پہ رہتا تو وہاں پہ تو ہمارے ہمیں تو بڑا اس کو ایکسپیرینس کرتے رہے کہ آپ اوپر بلکنی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے نیچے جو ہے وہ جب دریا بہ رہا ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے باغات ہوں گے کہ وہ اوپر کھڑے ہوں گے اور ان کے جو محلات ہوں گے نا تو ان کے نیچے سے کیا جا رہی ہوں گی وہ نہریں بہتی ہوئی جا رہی ہوں گی تو تجری میں انہار کے ان کے نیچے ان کی جنات النعیم کہ اللہ ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات یعنی کہاں تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے برے باغات میں ان کے نیچے ایسے نہریں بہتی ہوں گی ٹھیک ہے تو اللہ اس جگہ پر لے کے جائے گا یہ بھی ایک بڑا ایک خوبصورت منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اور بار بار دیکھیں آپ پرانے پاک میں دیکھیں گے نا جنگل کا ذکر جب آئے گا نا تجربن تاہتے تجریمن تہار اور کبھی اس کو ایکسپیرینس کیجئے گا ذرا کبھی نیٹ پہ بھی جا کے ذرا تھوڑا سا وہ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر یا کبھی کہیں جائیں تو غور کیجیے گا کہ آپ کسی بالکنی میں کھڑے ہو اور آپ کے اس بالکنی کے نیچے سے گزر رہی ہو وہ جو نہریں یعنی دریا گزر رہا ہو تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ کہتے ہیں نا جی بیچ پہ گھر لینے کے لیے منظر بڑا اچھا ہوتا ہے یا دریا ہے یا نہر جا رہی ہے تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے تو بعض نے کہا کہ اس طرح جیسے کہ بالکنیز ہوتی ہیں یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیچے جو فرش ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ شیشے کا فرش ہوگا نیچے ہوگا فرش اور اس فرش کے نیچے سے گزر رہی ہوں گی وہ پانی گزر رہا ہوگا فرش کے نیچے سے وہ شیشے کا فرش ہوگا تو اب بننا چل رہا ہے اوپر فرش کے اوپر اور نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں تو یہ بھی مانا اس کے ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہی بتا دیا یہ ان کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک جنت کا ذکر اللہ تعالی نے کھول کھول کے بتا دیا پھر اس میں اس آیت میں یاد رکھیے گا کیونکہ ہم نے صرف ترجمہ ہی نہیں دیکھنا ہم نے ساتھ ساتھ اس قرآن پاک کو اپنے اندر لانا بھی ہے اللہ نے جہاں پر ایمان کیا وہاں پہ کیا کہا وہ عمل و جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال کیے آپ یوں دیکھیے گا قرآن پاک میں زیادہ تر ایسا ہی چلتا ہے ان الزین عام ان سوالحات ان لذیذ عام ان عامل جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال کیے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اس کا مطلب ہے ہم نے دونوں چیزوں پہ عمل کرنا ہے کہ یہ توفیق دی ہے تو اس کا اللہ کا شکر کیا جائے اور اس کا شکر کیسے پوری طرح ادا ہوگا ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا اور دوسرا یہ کہ اپنے آزاد سے شکر ادا کرنا وہ آزاد سے شکر کس طرح ادا ہوگا وہ الصالحات الصلحات نیک اعمال کرتے گناہوں سے بچ کے نیک امال کر کے ٹھیک ہے تو جو اس پہ کرے گا تو پھر اللہ نے کیاورا کیا اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر میں تمہیں انشاءاللہ شاء اللہ جنت باغات میں لے کے جاؤں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ٹھیک ہے پھر آگے بھی چلیں اس کے اندر دیکھیے اب آگے جنت کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اس جنت کو جب دیکھے گا اگر کوئی پرندہ جا رہا ہے تو فوراً کہے گا سبحان نق اللہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اللہ کی تصویر بیان کرے گا تو وہ دوسرا کام کیا کرے گا وہ فوراً پکڑے گا اور جا کے آم توڑ کے لے آئے گا اور کہے گا یہ لیں جی صرف اور صرف ایک تعریف کرنے کے اوپر ٹھیک ہے آدمی ہلکی سی بھی خواہش یہاں تک ہے ایون کے دل میں خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز سامنے حاضر کر دیں گے دل میں خواہش آئے گی وہ چیز سامنے حاضر ہوگی ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ جنت کیا ہے تو جب دنیا میں ایسا ہے تو وہاں پہ کیا کریں گے جب یوں کہیں گے صبح نقو تو وہ چیز سو فرشتے اس طرح موت کے وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے ٹھیک ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ایسا انسان کی جب روح کو لے کے جایا جاتا ہے آگے تو چلتی جاتی ہے روح کو اٹھا کے لے کے وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ جو جو اوپر جائے جا رہا ہوتا ہے تو ہر جگہ کے اوپر فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے تو ان کو سلام کریں گے ٹھیک ہے اور پھر جب انسان کو نعمت مل جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو چاہیے یہ کہ وہ شکر کرے تو جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب نعمت کھا لے گا تو اس کے بعد کیا کہے گا الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرے گا تو اب اس آیت کو دیکھیے گا آگے جو اگلی آیت ہے کہتے ہیں دعواہم اواہم داوا ہوں سے مراد ہے کہ ان کا اس میں کیا ان کی پکار دعوا سے جیسے کہ داوا کیا ہے دعوا سے مراد ہوتا ہے پکار ٹھیک ہے آسان سے ترجمہ کروں داوا سے کیا ہے اس جنت کے اندر فیحا سے مراد ہے اس جنت میں سبحا نقل ہوما میں نے بتایا نا صبح نقل وہ پکاریں گے یہی کہ سبح نقل ہما کیا ہے یعنی کہ سبحا اللہ ہوما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ٹھیک ہے اے میرے اللہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ یا اللہ کا ترجمہ ایسے ہی اللہ کا ترجمہ بھی یہی ہے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا ربنا رب نتنا اسی طرح یا اللہ کہیں اللہ عمّہ یا اللہ کا مطلب اے اللہ اور اللہ بھی اے میرے اللہ تو سبحانہ کا سبحانہ کا مطلب ہے کہ پاک ہے تو اللہ اے میرے اللہ ٹھیک ہے تو اور کیا وقت تہیا تہم سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کا خیر مقدم جو کرنا ہوتا ہے شروع میں جو خیر مقدم کیا جاتا ہے نا کہ آنے کے اوپر سب سے پہلے ویلکم کرنا ویلکم ویلکم جو ہے کی ترجمہ ہے کس کا تہیا کے اندر کہ جس وقت وہ تو سب سے پہلے جو خیر مقدم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فی سلام سلام سے مراد کہ سلامتی یعنی سلام ان کو سلام کیا جائے گا جنت کے اندر بھی سلام چلے گا ٹھیک ہے تو دنیا میں تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے ہر ایک کو سلام کرنے کی آئیں جس وقت ہر ایک سے ملیں تو سلام کیا عدال ڈالیں تو جنت کے اندر بھی یہ ہوگا آخر و دا آخر سے مراد ہے آخر جب آخری جو بات ہوگی ان کی کیا ہوگا دعوة دعوة سے مراد پھر پکار ٹھیک سے وہ کیا ہوگا ان الحمد رب العالمین ان الحمد للہ الحمد للہ سے مراد تو کیا ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ٹھیک ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ٹھیک ہے ترجمہ دیکھیے کہتے ہیں دا واہم فی اس جنت میں کیا ہوگا داخلے کے وقت کیا کریں گے اس میں داخلے کے وقت کیا ہوگا صبح نقل ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ صبح نقل صبح تیری ذات ہر ایب سے پاک ہے و تحیہ تم و سلام اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے وہ جو لفظ بولیں گے وہ سلام ہوگا و تہیا ان کا خیر مقدم کیا ہوگا فی ہاں سلام یعنی سلام ہوگا ایک دوسرے سے جب ملیں گے آنا جانا بھی ہوگا جنت میں ایسا نہیں ہے کہ جنت میں ہر کوئی وہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہوگا جیسے دنیا میں ہم ملتے ہیں تو جنت میں بھی ملیں گے تو وہاں پر ایک دوسرے سے جب خیر مقدم ہوگا کسی کو بلایا جائے گا ویلکم کیا جائے گا تو وہ سلام کے ذریعے سے کیا جائے گا و تہیا تہم سلام اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ بولیں گے وہ سلام ہوگا وہ آخر الداواہم اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی ان الحمد رب العالمین تمام تاریخیں اللہ کی ہیں جو سا سارے جہانوں کا پروردگار ہے اسی لیے آپ نے خطیب حضرات کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ آخری جب وہ کرتے ہیں خطابت جب ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آخر الدام ان الحمد رب العالمین یہ لفظ کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آخر کے اندر یہی وہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کہ جو جنتیوں کی پکار کے جنتی جنتی بھی جب آخر میں رہیں گے تو وہ یہ لفظ کیا کریں گے تو ہم بھی دنیا میں ایسے کام کریں کہ جنتیوں کی طرح تھوڑی سی مشابت تیار کر لیں آخراہ الحمد للہ رب العالمین تو ایسا جب لفظ بولیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے خطیب حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں تو اتنی سی یہ تو بات ہوگی کہ جنت کے اندر ساری کی ساری وہ بتا دی گئی آگے جس چیز کو لے کے چلنا ہے خلاصے میں میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی وہ یہ ارض کی تھی جو خلاصہ میں نے سورہ یونس کا بیان کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ انسان کے اندر بڑی جلدی ہے اور اس جلدی کی وجہ سے وہ بعض دفعہ عذاب کو بھی کر لیتا ہے کہ اپنے لیے عذاب کو بھی اپنے لیے بری باتوں کو بھی کہتا ہے کہ جلدی سے ہو جائیں تو عذاب کو پکارنے لگ پڑتا ہے کہ بھائی کب آئے گا یعنی اصل میں کفار عرب جو تھے وہ یہ تھا کہ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا باقی کل کر لیں چلے میرے خیال میں پھر اتنا ہی کر لیتے ہیں واخر العالمین کے اوپر ہی ہم وہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی جنتے ہیں جیسا یہ کام ہمارا بھی وہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر واخر دعواہم ان الحمد رب العالمین تو ساتھی جو ہیں کوئی آ جائیں مائک کے اوپر تو اگر کوئی وہ ہے ٹھیک ہے دوہرا دیں میں نے جتنا وہ کیا ہے نا اس کے اندر دیکھیے ابھی تک کیا بات کی گئی تھی خلاصے میں جو بات کی تھی میں خلاصے کو اس کے ساتھ جوڑتا جاؤں گا جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا تھا خلاصے میں آپ کے سامنے یہی بات کی تھی کہ یہ مکی صورت ہے تو اس مکی صورتوں کا میں نے آپ کو ایک بتا دیا تھا طرز کیا ہے کہ وہاں پہ تین باتوں کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جائے گا جن کو قرآن کے اساسی مضامین کہا جاتا ہے بنیادی مضامین وہ بنیادی مضامین قرآن پاک کے کیا ہیں توحید رسالت اور آخرت اللہ تعالیٰ نے اسلوب بھی کیا رکھا اور یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنا جو مخاطب مخاطب سے مراد کیا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہے آپ کا مخاطب, ایک ہوتا ہے مخاطب خطاب کرنے والا ایک ہوتا ہے مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں دیکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب نازل کیا تو مکی صورتوں کے اندر جو مخاطب لوگ ہیں وہ زیادہ تر کون لوگ ہیں مشرقین مکہ ہیں اور مشرقین مکہ کے اندر تین باتیں بڑی زیادہ پائی جاتی ہیں ایک توحید کا انکار کرنے والے شرک کرنے والے ہیں رسالت کا انکار کرنے والے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا جی یہ رات کو تھوڑا سا ٹائم دوبارہ دے دے گا تھوڑا سا چلیں میں اس کو انشاءاللہ وہ کر لوں گا اس کو ریپیٹ کر لوں گا وہ پھر آپ میں آپ کی نماز والے شکر بھائی کی نماز بھی ہونے والی ہے تو وہ ان شاء میں تھوڑا سا اس کو جلدی جلدی کر لوں گا ایک سے پانچ تک کی جو ایک سے چار تک آم نے آیت پڑی تھی ٹھیک ہے نا ایک سے چار تک کا لون تھی تو اس میں جو بتایا گیا کہ مخاطب کا لحاظ کرنا ہے جو آگے آپ کا اوپوننٹ ہے وہ ہیں مشرقین مکہ مشرقین مکہ توحید کا انکار کرنے والے رسالت کا انکار کرنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے تو وہاں <تصفيق> پر یہی چیز چل رہی ہے توحید کو ثابت کیا جائے گا کیسے ثابت کیا جائے گا آپا کی نشانیاں بتائی جائیں گی بھیا تم غور تو کرو اپنے اردو <تصفيق> غور کرو سورج چاند ستارے دن رات کے آنے جانے کے اندر آپ مکئی صورتیں جتنی بھی ہیں آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں آپ کو یہ چیزیں بڑی مل رہی ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ توحید کو ثابت کر رہے ہیں اور پھر یہی چیزیں کہ دیکھو اس میں کوئی ذرا بھی گڑبڑ نہیں آتی سارا نظام کیسے چل رہا ہے تو وہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی وسالت کو ثابت کیا جائے گا کہا جائے گا کہ بھائی دیکھو جیسا کہ ان سے پہلے پیغمبر آ چکے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں خاتم نبی جین ہیں جب تم ان کو مانتے ہو کیونکہ وہ بعض پیغمبروں کو مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ مانتے تھے اسی لیے مشرقی نے مکہ ویرہ جو تھے بڑا ادب کیا کرتے تھے خانہ کعبہ ویرہ کا بھی ان کے ہاں بڑی اس چیز کی وہ تھی اور باقی جو عرب تھے وہ لوگ بھی مکہ کی حفاظت مکہ کی وجہ سے جو قریشی مکہ تھے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ علی الا سے ان کے اندر ذکر کیا ہے کہ باقی عرب والے بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے قریش مکہ جو تھے ان کا تو تو رسالت کو ثابت کیا جائے گا اور آخرت کا بتایا جائے گا کیونکہ وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے کہ بھئی ہڈیاں بشیدہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالی نے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی بار بار یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی دیکھو یہ چیزیں مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ تو مخاطب یہ ایک طرز بتاتا یہ ہے کہ جو آپ کا اوپننٹ ہوتا ہے اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ کا اوپننٹ کیا بات کرنے آ رہا ہے تو جب جس طریقے سے آپ کا اوپننٹ بات کرے گا اوپننٹ میرا کوئی اور بات کرے میں کوئی اور بات کرنا شروع کر دوں اس سے وہ بات کبھی بھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی وہ جس طریقے سے آ کے بات کرے گا مجھے چاہیے کہ میں نے جو چیزوں کا انکار کر رہے ہیں میں نے اس کو سمجھانا ہے آرام سے اور اس کو میں نے غور و فکر کے اوپر لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا کہ غور و فکر کے ذریعے سے ان کو بتایا اور اگر غور و فکر میں مانتے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اگر تم نہیں مانتے نا تو یہ یاد رکھتے نا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے تم اگر آرام سے نہیں مانو گے نا تو پھر میں پکڑ کے تم پتا چل جائے گا دنیا میں بھی عذاب آنے کا خطرہ ہے اور آخرت کے اندر بھی ٹھیک ہے تو ایک تو چیز یہ سمجھائی گئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے ہوا جو قرآن پاک ہی شروع ہوا تو آج جو ہم نے دیکھا تو آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی کیا ہے کہ دن اور رات کے اختلاف کے متعلق بات ہوئی ٹھیک ہے یعنی پہلے سب سے پہلے سورج اور چاند کے متعلق بتایا گیا کہ دیکھیے سورج اور چاند کو دیکھو تو صحیح وہ کیسے ہیں پھر بتایا گیا ٹھیک ہے کہ پھر دن اور رات کے آنے کے متعلق بتایا گیا آسمان اور زمین کے پیدا ہونے کے متعلق بتایا گیا یہ چیزیں ذکر کر دی گئی خلاصے میں بتایا تھا کہ دو گروہ بن جایا کرتے ہیں ہمیشہ بعض لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں اور بعض لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے ایک دو گروہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر جو آیت نمبر سات ہے وہاں پر یہی وہ کیا ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو آخرت کی زندگی سے غافل ہو گئے دنیا ہی کی زندگی میں مگن ہوئے تو ان کے یہ ان کے بارے میں بتا دیا لیکن یہ تو صرف بتایا کہ غافل ہو گئے ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہے اس میں بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم ہوگا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کا ذکر ہو گیا پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے جنتیوں کا یا جہنمیوں کا وہاں پر ہی ساتھ ساتھ آیات چلتی ہیں ان جنتیوں کی بھی تو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے تو ایسے ہی جو نویں آیت ہے وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اور وہ ایمان خالی ایمان والے نہیں وہ ایمان والے جو نیک عمل بھی ساتھ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کیا کرے گا ان کو اللہ تعالی لے جائے گا کہاں پر ان جنات کے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ تھی نومی آیت کے اندر اور وہ وہاں پر کیا کریں گے اگر ان کو کسی چیز کی خواہش ہوگی کوئی ایسی چیز چاہیں گے تو بس وہ صبح نقل کہیں گے یا سبحان اللہ کہیں گے تو وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی ان کی پکار کسی چیز کو بھی جنت کی نعمتوں کو جب چاہیں گے تو سبحان اقلّہ یا سبحان اللہ کہیں گے تو فورن وہ چیز حاضر ہو جائے گی خشتے لے کر حاضر ہو جائیں گے ان کے سامنے تو یہ ان کے بارے میں اور ان کا آپس میں ملنا جلنا کیسے ہوگا سلام کے ذریعے سے جب ملیں گے ایک دوسرے سے خیر مقدم کریں گے خیر مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی مقدم خیر مقدم جو ہے یہ لفظ ہے کہ جیسے جی کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس کے لیے جو آپ کرتے ہیں تو جب آپ کھڑے ہو کے اس کے لیے سلام کیا یا آپ اس سے ملتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے ذریعے سے خیر مقدم کریں گے اور جب آخر میں جب ختم ہو جب ملاقات ختم ہو گئی یا کوئی بھی کام ختم ہوگا تو کیا کہیں گے الحمد رب العالمین کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالی کی تعریف کریں گے تو یہ سارا کا سارا اس کے اندر پورا بتا دیا گیا اور یہ چیز جو میں نے بتایا تھا کہ مخاطب کی حوالے سے ہی بتایا جائے گا آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو الفاظ کا جو ذخیرہ استعمال ہوا ہے وہ بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مشکل الفاظ تیسواں پارا آپ جب کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تیسرے پارے میں آپ دیکھیں تو وہ واقعی ہی بڑے مشکل قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا مشرقین مکہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی بلاغت اور فصاحت کی اوپر بڑا گھمنڈ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں تو ایسے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہم تو ایسی زبان بولتے ہیں اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو عرب ہیں اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں اجم ہیں اجم کا مطلب گنگا گنگے ان کو اپنی زبان اپنی فسات اور بلاغت کی اوپر اتنا گھمنڈ ہے کہ اپنے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ گنگے لوگ ہیں یہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے یہ تو کہ الفاظ جیسے تو اب مخاطب کا لحاظ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا مقصود تھا ان کو گھمنڈ توڑنا مقصود تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو بڑے فصیح اور بلیغ ہیں اور ہم تو ایسی ایسی شاعری کرتے ہیں ہماری زبان بڑی فساد کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم ایسا قرآن پاک نازل کرتے ہیں ہم اس طریقے سے جتنی مکہ کے اندر صورتیں نازل ہو رہی ہیں آپ ان میں دیکھیں ان کی لینگویج کو دیکھیں وہ سمجھیں تو وہ واقعی بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم بھی اتنے فسی اور بلیغ ہو تو یہ دیکھو یہ پاک جو نازل ہو رہا ہے اس جیسا کوئی کلام لے کر آ جاؤ اگر تم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے ایک جگہ کہا جائے گا پورا قرآن پاک اس جیسا قرآن پاک لے آؤ ایک جگہ کہا جائے گا کہ دس صورتیں لے آؤ ایک جگہ کہا جائے گا کہ چلو ایک چھوٹی سی صورتی لے آؤ ایک چھوٹی سی صورتی لے, لے آؤ ان کو بتانا مقصود ہے ان کا گھمنڈ توڑنا مقصود ہے کہ دیکھ لو کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس بات کو مان لو کہ یہ کلام اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری کی پوری ایک ترتیب بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اتنی سی وہ تھی تو باقی پھر انشاءاللہ ہم کل اس کو وہ کریں گے آگے کنٹینیو کریں گے پھر اس میں وہ بتایا جائے گا کہ وہ جتنا خلاصہ تھا کہ جو میں بتایا تھا پہلے خلاصے کو تھوڑا سا بیان کر دوں گا اس, اس رکو کا اور پھر انشاءاللہ اللہ آگے ان چلیں گے پھر رات کو انشاءاللہ اللہ نو بجے نو بجے انشاءاللہ جو ہے صرف سرفناف کی کلاس ٹھیک ہے تو رات کو نو بجے انشاءاللہ صرف اللہ ناف کی ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی السلام علیکم و اللہ مائک فریہ جی کچھ حق لے لیں